بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتب حضرت سکینہ میں موجود تمام خران کو شمسین نے ایک بار پھر سلام سلامت کرتے باقی تمام سامعین کو بھی سلام سلامت کرتے ہیں ہوتا ہے سلسلے درس الحمدللہ باب بابسوں ختم ہوا ابھی نئے باب باب التکاف شرور ہے تو باب الاتقاف میں اتکاف کے مختلف قسمیں اس کے احکامات بارہ ایک مختصر چھوٹا سا باب ہے اس سلسلے میں خوب شرائے صاحب لوگوں کو اس میں جو کچھ مطالب ہیں شاہجہن بین فرمایا اور مختصر توجہات جی کے ساتھ آبازات کے مارے قانون تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو اتکاف جو ہے عربی زبان میں اتکافہ ہاں جی یا تکیف ارتقاً کا مطلب کیا ہے ایک جگہ پہ رہ کر اللہ کی محسوس عبادت کرنے کے معنی میں ہے یعنی ایک جگہ پر ٹھیرنا وہ بھی عبادت بندگی کے خاطر کسی مسجد کے کونے کو اختیار کر کے یا جیسے پہلے زمانے میں چلاخانے ہوتے تھے ابھی بھی ہیں ان میں بیٹھ کر ہاں جی اور لوگوں سے بالکل کٹ کے دنیاوی ہر قسم کے کاموں سے باتوں سے ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر بس اللہ چند دن جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں اس کی عبادت و بندگی میں مصروف رہیں ہاں ہیں اسے اس طرح اللہ کی بندگی کرنے کو ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی بندگی کرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے ہاں بہت زیادہ ضروری کام ہو تو مختصر وقت نکال کے کر سکتے ہیں ورنہ اس میں ابھی تفصیلات بیان کریں گے ارکان کام شرائط وغیرہ اس میں ایک مخصوص طریقے سے کی جانے والی عبادت ہے مخصوص جگہ پر جو خاص طور پر نے فرمایا یہ جو ہے یہ عبادت یا مسجد حرم میں یا مدنوی مسجد کوفہ بسرہ میں اگر یہ نہ ملے تو جمعہ مسجد کے اندر یہ یہ عبادت کی جائے جہاں جمعہ پڑی جاتے اس میں کی جائے ہن جمعہ مسجد نہ ملنے کی صورت میں مغروف تو پر گاؤں کی مسجد میں یہ عبادت جیسے ورنہ یہ جمعہ مسجد میں کی جانے والی اور مخصوص طرقے سے کی جانے والی عبادت اس کا اپنے محسوس شرائط ارکان ہے تو قال اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں اللہ نے قرآن پاک میں ایک عائد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ عزا النل اللہ فرماتے ہیں یاد کرے حبیب اس وقت کو جب ہم نے قرار دیا ال اور جب بھی قرآن میں آتا ہے مراد کعبہ ہے اسی زبان میں عربی زبان میں بیت گھر کے معنی میں لیکن یہاں کعبۃ اللہ ہے اللہ بیت اللہ مرات ہے تو اللہ جب ہم نے قرار دیا بیت کو یعنی اس کعبہ شریف کو ہاں جی مسابتن للناس لوگوں کے ٹھکانے کے لیے ٹھکانہ بنایا لوگوں کو رہنے کا جگہ بنایا وہ امن اور امن کا جگہ بنایا ہاں جی مساوت لناس و امن مساوت کے معنیٰ کے معنی میں لوگوں کے لیے آمد و رفت کی جگہ بنایا اللہ کی عبادت بندگی کے لیے اس معنی میں بھی آتا ہے وہ تخیض قرار دے دو ہاں جی اللہ نے اپنے نبی رحم سے مسلمانوں سے حکم کریں وہ تخیج قرار دے دو مقام ابراہیمہ مقام ابراہیم کو مسلح نماز کی جگہ یعنی وہاں پر نماز پڑے اس لیے ابھی حج احکام اس میں سے عمرہ بھی کریں جب بھی آپ حج کریں اور طواف کرنے کی میں جب بھی خواہ واجب توا سنت طواف ہو طواف کے ساتھ چکر ختم ہونے کے بعد مقام ابراہیم پہ دور کرنا فیل پرنا یہ بھی طواف کا حصہ ہے طواف جب تک دور کرنی پڑیں گے آپ کیوں سمجھے طواف مکمل نہیں ہوا اللہ نیا فرمائے اور قرار دیتے مقام ابراہیم کو مسلح ہاں مقام ابراہیم جو ہے وہی جگہ جہاں پر ایک شیشے کی ہاں جی یوں سمجھو چھوٹا سا کمرہ جیسا شیشے کے جو ہے اس کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پاؤں رکھا تھا ٹیو کعبہ کی دیواریں اندرس کرتے ہوئے دیواریں کھڑی کرتے ہوئے تو اللہ اس پتھر نے اللہ کی درگاہ میں دعا فرمائے اے اللہ تو مجھے نرم کر دے تاکہ میں ابراہیم کی نورانی پاؤں کو اپنے سینے میں جگہ دے دوں اس کے نشانی اپنے اندر پکر لوں تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کی دعا کو قبول فرمایا اور اباہیم کے پاؤں کا نشانہ اس پر بن گیا اور کعبے میں اتنی دفعہ سیلاب آ کے توائی مچانے کے باوجود بھی یہ پتھر ابھی بھی بالکل صاف ستھرا باقی ہے اور پاؤں کی نشانی ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کا نشانی اس پتھر پر موجود ہے اور یہ جو ہے اس شیشے کے اس میں ڈبے میں بن ہیں ہاں جی نظر آتے ہیں بھارت تو اس کے قریب یا اس کے حدود میں نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ تخیذوں اور, اور قرار دے دقامی کو نماز کی جگہ یعنی وہاں نماز پڑھو پھر اللہ ہیں واحد اور ہم نے وعدہ لِّ اللہ ابراہیم و اسماء اللہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ آپ ہی دونوں نے کعبہ بنایا تھا باپ بیٹے نے تو ہم نے ان سے وعدہ لیا کہ انتہ یہ کہ آپ دونوں پاک رکھیں یہ عالی فاتح یہ دوسرا تسلی کے سگا بنتا ہے دو بندوں کو حکم ہو جائے تو انتہر یہ کہ آپ دونوں پاک رکھیں بیت یا میرے اس گھر کو تعفین طواف کرنے والوں کے لیے ولاقفین اس میں ماسوس عبادت کے لٹھیرنے والے اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور رخ سجود اور رک سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اس گھر کو آپ ہانج پاک رکھیں اس کو کیونکہ ہم ہاں وہ کی تین عبادتیں یا اس میں طواف ہوں گے یا اس میں اتقاف ہوں گے یا نمازیں پڑھتے رہیں گے جو بھی نوفل فرائے سانجیں جو بھی انسان سے تو ہو جاتے ہیں. تو اس عائد میں اتقاف کے بارے میں اس حادثہ کرنے والا جس والا اللہ عاقف کے نوطے کو بیان کرنے کے لیے نے فرمایا ہے کہ اس میں اعتکاف کا ذکر اس عایت میں والا عاقفین کیونکہ شاہ سے رحمہ کا رویش ہے جب بھی کوئی باپ شروع کرتے ہیں اس کے شروع میں اسی عنوان اور باپ سے مربوط اس میں مطالب جو ہے بین شدم طالب سے مربوط جو ہے جو آیات اگر قرآن پاک میں ہیں اس سے آپ نے اس سے لال کیا ہے اس کو شروع میں ذکر کیا ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھاتے کہ یہ کوئی یہ فقل آباد میں نے اپنے جیب سے نکالے ہوئی کوئی چیز نہیں ہے ہاں جی یہ میں نے قرآن کی عایتوں سے اخذ کیا اس کے کی مطالب اور معارف کو یہ اس لیے آپ آیتوں کو ذکر کرتے ہیں اب آگے آپ کی تشریحات آتے ہیں فرماتے ہیں التقاب ہو یعنی یہ جو محسوس عبادت ہے مسجد میں جامع مسجد میں بیٹھ کر کی جانے والی یہ اعتکاب علان عائنِ اس کی دو قسمیں ہیں ایک واجبً ایک واجب اعتقاف ہے دوسرا وہ مستعبن اور ایک مستحب اعتکاف ہے ہاں مستحب مشتاب اعتکاف آپ کریں گے تو سب ملے گا نہیں کریں گے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے واجب اعتقاف جب واجب ہونے سب میں پھر کرنا واجب ہو جائے گا تو اعتکاف جو ہے واجب کب ہوتی ہے فرماتی ہوں فل واجب فل منظور بھی واجب اعتکاب تو وہ ہے جس کو آپ نے نظر کیا ہے اگر آپ تو ارتکاف اس سے سما کہ بذاتی احتکاب ایک مستحب عمل ہے ثواب کا کام ہے نیک عمل ہے لا کی بندگی ہے بہترین بندگی ہے ہاں لیکن جو ہے یہ واجب نہیں ہے اللہ کی طرف سے مستحب عمل ہے لیکن اگر کوئی نظر کریں تو واجب ہو جاتے نظر انسان خود اپنے اوپر خود کرتے ہیں جیسا آپ نے میں آپ کو اپنے ہاں جی یا اللہ مجھے میرے یہ فلاں حاجت پورا ہو جائے تو میں تین دن احتکاب رکھوں گی پھر آپ کو احتکاب رہنا پڑتا ہے ہاں جی البتہ خواتین کے لیے تھوڑا سا مشکلات ہیں چونکہ جگہ بگا کا کیونکہ جمعہ مجید میں ان کے لیے مخصوص جگہ ملنا مشکل ہے اس وجہ سے ہاں جی اور اگر صحیح جگہ مل جائے ان کے لیے پردے کے صحیح سسٹم ہو تو وہ رہ سکتے ہیں ورنہ جو ہیں اس کے بغیر نہیں رکھ سکتے ہیں خواتین کے لیے مسئلہ ہے ورنہ مردوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں تو نظر کرنے کی صورت میں جو ہے واجب ہو جائے گا ولم صاط او تو مصطعب اتکاب کون سی ولمع غیر ہو غیر یعنی وہ اتقاف جو اس کا غیر ہے یعنی نظر من اعتکاف ہے منظور کا غیر ہے یعنی اور وہ تمام اعتکاب جو آپ نے نظر نہیں کیا تو بے ہی اتقاف کا شريح حکم مستحب ہے اعتقاق بے ہی کوئی واجب عمل نہیں ہے تو اس كام سمجھ میں آ رہے ہیں انسان کو بھیج میں جانے کے لیے اگر کوئی اتقاف نہ رکھیں تو بھیج میں نہ جاتا اتقاف نہ رہیں تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہاں جس طرح نورواش ضلع میں آج كل یہ تأثر دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک مستحب عمل ہے جس طرح مشتاف نمازیں ہیں اس جس طرح جیسے تاخیرات پڑھنا نمازوں کے بعد اورات پڑھنا دعا پڑھنا تلاوت قرآن کثرت سے کرنا ہاں جی روزانہ یہ سب مشتاف عمل باعث ثواب عمل کریں گے تو انسان کوئی ثواب ہے نہ کریں تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے تو ارتقا بھی اسی نوعیت کے ایک عمل ہے اور یقیناً جو ہے اس کو اپنی شرائط ارکان کی ساتھ کریں گے تو اس میں ضرور ثواب ہے اجر ہے گناہوں کی بشش ہے اس میں کوئی شک نہیں پا فرماتے ولتقاف اللہ ججی اور وہ اعتقاف جو کہ کانلام المتقدمین جو سابقہ سا انبیاء علیہ اسلام رکھا کرتے تھے ان کے لیے تھے ہاں جی ولا المطم اس امت محمدی کے اولیاء اللہ کے لئے ہیں ہاں جی اولیاء اللہ ولی اللہ وہ اللہ, اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے جو ہے انسانوں نے کے ناطے جتنی معروفت حاصل کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں تمام واجبات پر عمل کرتے ہیں منحیات سے وہ روکتے ہیں اور ہر قسم کی خواہشات نفس جو شیطان سے قریب کرتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو یہ شخص جو ہے ولی اللہ کہا جاتا ہے اس کی مختصر تعریف ہے تو اولیاء المتاخرین اور بعد میں آنے والے مت محمد جی کے جو اولیاء ہیں ان کے لیے جو اعتکاف ہے یعنی وہ اللہ اس کے لیے شرائط و ارکان اس کے اپنے شرائط اور ارکان ہیں انبیاء الٰہ اور اولیاء الہی جو اعتقاف رکھا کرتے تھے وہ ایسے ہی بےتک نہیں تھے اس کے اپنے شرائط و ارکان ہیں ان شرائط و ارکان کی روشنی میں رکھیں گے تو آپ کے لیے ثواب ہے تو ان جو انبیاء اللہ رہتے تھے ہمیں انبیاء کے سیرت پر چلنا ہے اور کے سیرت پر ہے تو لہٰذا انہوں نے جن شرائط ارکان کی روشنی میں رکھا آپ ان شرط ارکان کی روشنی میں رکھیں گے تو ہمارے لیے وہ ثواب ہوگا تو آپ فرماتے ہیں شرائط شرائطی ہی تو اعتکاف کی شرائط میں سے ہاں شرائط یعنی کیا اعتکاف کے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو حاصل ہونا ضروری ہے شرائط ان عمل کو بولا جاتا ہے تو نفس عمل شروع ہونے سے پہلے آپ کو حاصل ہونا وہ ضروری ہے تو احتکاب کی شرائط میں سے ایک توبہ ہے یعنی ابھی اپنی مسجد میں جا کے بیٹھنے سے پہلے اتقاف کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے توبہ کرنا ہے ہاں جی لما کالش طیبے کی دلی کے لما کالت الطع کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا الذین عامن اے وہ لو جنہوں نے ایمان لایا تو وہ لہ سوہا تم سب پلٹ جاؤ اللہ کی طرف ہاں جی توبہ نشو ہے یعنی ایسی توبہ جو خالص ہو خالص توبہ کے معنی بھی لکھا ہے نصرت آموش توبہ کے معنی بھی لکھا ہے ایسی توبہ جو دوسروں کے لیے بھی باعث حبرات ہو یعنی سچی توبہ ایک انسان جو بہت زیادہ گناہوں میں غرق تھے وہ ایسی توبہ کر رہے ہیں کہ اس کے اخلاقہ رفتار میں اتنی تبدیلی آ گئیں کہ وہ ایک سال انسان بن گئے اور دوسروں کے لیے باعث نمونہ بن گیا اور لوگ کہاں یار توبہ کریں تو اس طرح کریں فلن شاہ کی طرح کریں جیسے پیامبر کے دور میں نسو نام ایک شاہ تھا اس کی توبہ مشہور ہے ہاں جی اس نے جو ہے ایسا توبہ کیا کہ جو ہے لوگوں کے لیے باعث نسیت بن گیا مثال بن گیا بھائی توبہ کرنے تو نسو جیسے توبہ کرو تو یہاں بھی اللہ حملہ توب اے لو اے توبہ کرو اللہ کی طرف توبہ نسو سے میں وہ شاعظ مرانیں نصف سخ جو ہے نسخ خالص کے معنی میں خالص توبہ کرو اے لوگوں خالص توبہ کریں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا جوئے کے لیے اپنے گناہوں کو معاف کر بشوانے کے لیے ہاں جی اللہ کے حکم سمجھ کر توبہ کرو صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئے کے لیے اب توبہ کی حقیقت کیا ہے شسیف الحمدین توبے ہے وحل علم توبہ یہ کہ انسان کی اس بات کا علم آ جائے انسان, کی اس, بات انسان کی اس بات کو جان لے کہ بیان نہ محالفت کا اللہ کیونکہ انسان گناہ کرنے کے مخالفت خواہ مل ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا مخالفت کرنا عمراً ایک ایسا کام ہے امرن کا نہ اور وہ مخالفت امرن کا نہ خواہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی امر کی مخالفت کیا ہے یعنی حکم کی مخالفت کیا ہے جیسے نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو اس کی مخالفت کر کے انہیں ماں باپ کی خدمت کرو اس کی مخالفت کیا ہے تو وہ بھی گناہ ہے یعنی واجبات کو چھوڑا ہے وہ بھی گناہ ہے اور نہ یہ نہ نے کچھ چیزوں کو حرام کرا دیا تھا اس کا آپ مرتکب ہو گیا شراب پینے سے منع کیا تھا ریحان اور بہت سے گناہوں سے مثلا منع کیا تھا اس کا اعتقاف ہو گیا اللہ تعالیٰ کے احکامات دخا و حکم امر کی صورت میں کی صورت میں ہو ان کی مخالفت آپ اس بات کا جاننا ہے کہ ان چیزوں کی مخالفت سمن ایک ایسا ظاہر ہے مہلکن جو ہلاک کرنے والی تباہ کرنے والی برباد کرنے والی ہے بھی آپ کے دل اور روح کو دل اور روح دل سے ملاتے یہاں روح ہی ملاتے دل اور روح کو جو ہیں وہ ہلاک کرنے والی چیز ہے آپ کو ورنہ تو پہلا رکن یہ ہے اتقاق کا جو ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی نافرمانی خواہ امر ہو خواہ نہیں سمن مہلک انقل میرے روح میرے دل کو ہلاک کرنے والی تباہ کرنے والی برباد کرنے والی ایک زہر آلو چیز سے اظہار ہے دوسرے اس بات کو آپ کو جاننا کہ وہ ندم اور آپ کو سچ مجھ سے نادیم ہونا شرمندہ ہونا علامہ صدر من ہو ان تمام گناہوں سے جو صادر ہوا وہ شخص سے من المناہی منہیات جو اللہ نے منع کیا تھا گناہیں ان گناہوں سے واجبات چھوڑا وہ بھی گناہ محرمات کے ارتقاب کے وہ بھی گناہ تو حرام چیزوں کا جو آپ سے ارتکاب ہوا ہے ان پر نادم ہونا شرمندہ ہونا شدید شرمندگی جتنا آصر روح یہی ہے جتنا آپ کو اللہ کی درگاہ میں شرمندگی کا آپ احساس کر احساس ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کی گناہ کو بہ شخوا والم اللہ اللہ آپ کا سے جس کا پہلے ارتقاب کرتے تھے اور یہ ارتقاب جہلن یا کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جہلت کو وجہ سے او غفلتاً یا اللہ کے عذاب سے قیامت سے اللہ کے ہنجے ہمارے اوپر جو اللہ کی جو نگاہ ہے ہم اللہ کے سامنے ہیں اللہ میں اللہ ہمارا اللہ کے علم اور ہمارے پر محیط ہے ان چیزوں سے غافل ہونے کی وجہ انسان گناہ کرنے کی جرات کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ پکا ارادہ کرنے تحفے کی تیسری جو ہے رکن یہ ہے اس کا جو ہے پکا ارادہ کریں اللہ اللہ یا تقریبہ یہ کہ میں دوبارہ پھر مرتکب نہیں ہو جاؤں گا ہاں ان گناہوں کا ماں دامن حیات ہوں جب تک میری زندگی باقی ہے الحاظ توحب اور اسی توحے پر جو میں نے کی ہے باقی رہوں اور یہ طلف القبر اور قبر میں داخل ہو جاؤں گا اس مضبوط عظم کے ساتھ آپ توحبہ کریں توبے میں وہ ایک توحبے کے تین حقیقت ہو گئے ہیں جہاں آپ کو اس بات کا جاننا اگر میں یہ گناہ کرتا رہوں تو میں تباہ و ہو جاؤں گا میرے دل سیاح ہو جائے گا اور ایسی سیاہی چھا جائے گا جس طرح حادیث میں ہے کہ پھر وہ مکمل سیاح ہونے کے بعد پھر انسان کو توحفے کے توفق نہیں ہوتی ہیں پھر انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہے حد ناممکن تھا ہو جاتا ہے بہت مشکل لہٰذا جو ہے بروات اور اس تو کو انسان جانے اگر میں گناہ کرتا رہوں میں میری زندگی تباہ و بڑھا جاؤں گا میں اللہ سے مکمل دور ہو جاؤں گا میرے دل سیاح ہو جائے گا اور میرے دل کے لیے یہ گناہ جو ہے سب میں مہلک اظہار آلودچی سے دوسرا شدید شرمندگی اللہ کی درگاہ میں احساس کرنا اس رو یہی کہ شدید شرمندگی جتنا آپ زیادہ شرمندگی اپنے گناہ پہ نازم ہوں گے یا اللہ یا اللہ میرے بندہ ہوتے ہوئے میں کیسے جرحد کیا یہ گناہ کرنے کا اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا پھر میں نے کیسے گناہ کرنے کے جراعت کیا باپ دیکھ رہا بھائی دیکھ رہا تو میں گناہ کرنے کی جراط نہیں کر رہا ہوں تو جیسا عظیم اللہ دیکھ رہا ہے ہاں جی اور رسول اللہ دے رہا ہے میں دیکھ رہا ہے فرشتگان الہی دائیں بائیں کے فرشتے دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی مجھے شرم نہیں آیا اور میں گناہ کا مرتکب ہو گیا یا اللہ یہ کہہ کر جو انسان اللہ کے درگاہ میں راز و نیاز کریں اور اپنی شدید گناہ کا احساس کریں تو اللہ تعالی گناہوں کو باہ دیں گے اس کی بعد پکا عزم آئندہ گناہ نہ کرنے کا یہ اہم بنیادی رکن ہے